أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُوْنَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لونز اللہ ددین غلوم و بشرالمحسنین ان الدین قالو رب مستقام فلا خف نلََََََََََََ ولاحم یا زنون اولا اکابلجنت خالدین فیحہ جزا امباکانو یامل مقصد سور احقاف کا شرک و دعا کی نفی اور اس پر وارد ہونے والے گیارہ شبہات اور ان کے جوابات سورہ حامی مومن میں اصل دعویٰ ذکر کیا گیا تھا کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر یہ کوئی پکار کے لائق نہیں یہ دعویٰ آیت نمبر چودہ میں ساٹھ میں اور پینسٹھ میں ذکر کیا گیا تھا پر آنے والے حوامیم کی صورتوں میں اس دعوے پر وارد ہونے والے متعدد شبہات کے جوابات دیے گئے سورہ حامیم سجدہ میں چار شبہات اور اعتراضات ذکر کیے گئے سورہ شورا میں تین اعتراضات مزید سورہ ظخرف میں آٹھواں اعتراض اور اس کا جواب آیت نمبر چھیاسی میں اور اسی سے متعلق مزید چھ شبہات ذکر کیے گئے سورہ دخان میں نواں شبہ اور اس کا جواب آیت نمبر چھ میں سورہ جاسیہ میں دسواں شبہ اور اس کا جواب آیت نمبر اٹھارہ میں سورہ احکاف یہ ماقبل حوامیم کا خلاصہ بھی ہے اور اس میں گیارہواں شبہ ہے کہ یہ ہم انہیں اس لیے پکارتے ہیں تاکہ آڑے وقت میں اور مشکل وقت میں ہمارے کام آ سکیں تو اس کا جواب آیت نمبر اٹھائیس میں دیا جا رہا ہے کہ قوم عاد نے بھی یہی آس اور یہی امید لگائی تھی ان سے لیکن کوئی کام نہیں آئے فلولا نسر تخد مندون اللہ قربان علیہ کوئی مدد نہیں کی ان کی صورت کے آغاز میں ترغیب القرآن دیا گیا اور پھر مطالب دلیل کیا گیا حوامیم میں جو دعویٰ تھا کہ اگر یہ اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق ہے تو یہاں پہ دلیل کا مطالبہ کیا گیا کہ دلیل عقلی پیش کرو کوئی دلیل نقلی پیش کرو کوئی وہی پیش کرو دلیل نہیں ہے اور پھر بھی پکارتے ہو غیروں کو ومن عدالمعمند من اللہ تو اس سے بڑا گمراہ کون ہے کہ جو اللہ کے بغیر انہیں پکارے کہ جو نہ تو تا قیامت ان کی فریاد قبول کر سکتے ہیں بلکہ ان کی پکار سے ہی سرے سے بے خبر ہیں اور کل کو وہی نیک بندے ان کی عبادت کا انکار کریں گے پھر زجر دیا گیا بے انکار القرآن قرآن کو جادو کہتے ہیں بلکہ پیغمبر کو بھی مفتری کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ قرآن خود گھڑا ہے اور یہ کتاب اپنی طرف سے بنائی ہے تو اس کے تین جوابات قل کے ساتھ دیے جا رہے ہیں ایک جواب دیا گیا کہ اگر میں نے اس کتاب کو گھڑا ہو میں نے یہ کتاب اپنی طرف سے بنائی ہو تو اس کا وبال یہ مجھ پر ہے کل انف ترئی تو یہاں پہ جزا محضوف ہے سورہ سرہود آیت نمبر پینتیس میں وہ جزا ذکر کی گئی تھی وہاں پہ بھی ایسا ہی جملہ تھا کل انف ترئی تو ہو یہاں پہ وہ جزا ہم نے محضوب ذکر کی کہ اگر میں نے اس کتاب کو اپنی طرف سے بنایا ہو اور اپنی طرف سے میں نے یہ کتاب گھڑی ہو تو اس کا وبال یہ مجھ پر ہے اور کل کو اگر مجھے اللہ اس پر عذاب دیتا ہے تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے یہ اللہ ہی تم لوگوں کے اس حال سے بخوبی واقف ہے جو قرآن کے بارے میں تم لوگ یہ فضول گفتگو کرتے ہو اور اسے جٹلاتے ہو اسے جادو کہتے ہو اور اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے دوسرا جواب دیا گیا کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر تو نہیں ہوں کہ میں پہلی مرتبہ دنیا میں آیا ہوں اور میں نے کوئی انوکھا دعویٰ کیا ہے بلکہ مجھ سے پہلے بہت سے پیغمبر گزرے ہیں وہ معدری مایوف آلوبی ولا بکم یہ ہمیشہ منکرین کا وطیرا رہا ہے کہ وہ پیغمبر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چلو ہم نہیں مانتے عذاب لے آؤ تو پیغمبر نے جواب دیا کہ مجھے پتہ نہیں مجھے اپنے بارے میں دنیا میں پتہ نہیں کہ میں کیسے مروں گا اور اپنے بستر پہ مروں گا یا اوروں کے ہاتھ شہید کیا جاؤں گا اسی طرح اپنے علاقے میں رہوں گا یا یہاں سے نکالا جاؤں گا مجھے دنیا میں اپنے انجام کا پتہ نہیں ہے مجھے کل کا پتہ نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے بارے میں تو جب تم یہ نہیں کر سکتے تو تمہارا کام پھر کیا ہے میرا کام وہی کی تابیداری ہے اور لوگوں کو ڈرانا ہے اب سایت میں یہ تیسرا جواب ہے تیسرا جواب کہ یہ قرآن تم لوگ کہتے ہو کہ یہ پیغمبر نے اپنی طرف سے یہ کتاب گھڑی ہے اور یہ کتاب اپنی طرف سے بنائی ہے تو تیسرا جواب اس آیت میں قل کہہ دیجئے پیغمبر ار اے تم خبر دے دو مجھے انکان من عند اللہ ہی کہ اگر ہے یہ قرآن اللہ کی جانب سے اور یہ تبلیغ میں قرآن جگہ جگہ یہ ذکر کرتا ہے کہ کبھی کبھی قرآن مخاطب کو رسی تھوڑی سی ڈیلی کر دیتا ہے تاکہ وہ سوچ پر مجبور ہو جائے اور یہ تبلیغ میں یہ جائز ہے انکان من عند اللہ کہ اگر ہو یہ قرآن اللہ کی طرف سے وکفر تم ہی اور تم انکار کرتے ہو بھی اس قرآن کا اس قرآن پر تم انکار کرتے ہو و شاہد ممبنی اسرائیل اور گواہی دی ہے ایک گواہ نے ممبنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس کی گواہی دی ہے اعلی مت اس قرآن کی مانند پر فع منا تو وہ گواہ اس کتاب پر ایمان لایا ہے وسطبر اور تم لوگوں نے تکبر کیا ہے تو مفسرین اس کی جزا اور اس کا جواب ذکر کرتے ہیں یعنی یہ کئی جملے یہ وہ شرط میں داخل ہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم انکار کرتے ہو اور بنی اسرائیل میں ایک گواہ نے اس قرآن کی مانند کتاب پر گواہی بھی دی ہو وہ ایمان بھی لایا ہو اللہ کی کتاب پر اور تم تکبر کرتے ہو تمہارا یہ حال ہے کہ تم لوگوں نے اس کتاب پر تکبر کیا ہے تو اس کا جواب محضوف ہے توناس تو النَّاسِ النَّاسِ تو, تو کیا تم لوگ بڑے گمراہ نہیں ہو اور کیا تم لوگ بڑے ظالم نہیں ہو کیوں نہیں یہ کتاب یہ اگر اللہ کی جانب سے ہو اور تم اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہو اور دوسری جانب بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس قرآن کی مانند کتاب جو تورات ہے اس پر گواہی دی ہو وہ ایمان لایا ہو اور تمہارا طرز عمل وہ تکبر کا ہو تو پھر تو تم لوگوں میں سب سے بڑے گمراہ ہو اور تم تو بڑے ظالم ہو کہ تمہارا یہ طرز عمل ہے وشاہد من ممبنی اسرائیل اعلی مسلی اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد و شاہد من ممبنی اسرائیل دراصل یہاں پہ قریش کو ایک غیرت دلائی جاتی ہے قریش کو ایک غیرت دلائی جاتی ہے کہ جب تورات آئی تھی بنی اسرائیل کے پاس تو تم بھی اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہو اور ابراہیم کا ایک اور بیٹا ہے حضرت یعقوب کی اولاد تو جب ان کے سامنے تورات آئی تھی حضرت موسا نے اپنی قوم کے سامنے تورات رکھی تو انہوں نے تورات کی حقانیت کی گواہی دی اور وہ قوم اس پر ایمان لائی لیکن دوسری جانب تم میں سے ہی ایک شخص جو عرب ہے قریش ہے مکہ میں پیدا ہوا ہے تمہارے پاس اللہ کی عظیم الشان کتاب قرآن لایا ہے اور تمہارا طرز عمل یہ ہے کہ تم اس کتاب سے اعراض کرتے ہو تم اس کتاب سے منہ موڑتے ہو تمہاری یہ غیرت یہ کہاں مر گئی ایک جانب بنی اسرائیل ان کے پاس حضرت موسا علیہ السلام تو لائے ہیں اور وہ اس کتاب اس کتاب کو انہوں نے مانا ہے دوسری جانب تمہاری ہی قوم کا ایک شخص تمہارے سامنے اللہ کی کتاب پیش کرتا ہے اور تم اس کتاب سے انکار کرتے ہو یہ تو غیرت کا تقاضا بھی ہے کہ تم اس کتاب کو مانو تمہاری غیرت کہاں مر گئی ذرا انصاف سے کام لو مقصد یہ ہے وہ بنی اسرائیل اور گواہی دی ہے ایک گواہ نے من بنی اسرائیل اعلی مسلی اور گواہی دی ہے ایک گواہ نے من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے اعلی مسلی یہ اس قرآن کی مانند پر یعنی تورات پر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے ابن جریر کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت موسا موسا ابن عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں ایک معنی یہ ہے ابن جریر کہتے ہیں اور یہ تابعین میں شعبی سے اور مسروق سے یہ تفصیر یہ منقول ہے کہ وہ شاہد شاہد المبنی اسرائیل اعلیٰ مسلحی اس سے مراد حضرت موسا علیہ السلام ہیں تو اعلیٰ مِثْلِهِ میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو تورات ہے کہ قرآن کے مثل یعنی تورات پر وہ ایمان لائے تھے اور تورات میں اللہ کے پیغمبر کی صفات وہ ذکر کی گئی تھیں اس قرآن کی حقانیت وہ ذکر کی گئی تھی اور انہوں نے اس پر گواہی دی ہے اور یا ہی اس سے مراد قرآن ہے اور گواہی دی ہے ایک گواہ نے بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں سے ہی یعنی اس لن پر آلامس اے آل اس قرآن پر انہوں نے گواہی دی ہے کہ یہ اللہ کی حق کتاب ہے تو یا تو شہید شاہد ان سے مراد حضرت موسا علیہ السلام ہیں اور یا شہید شاہد ان سے مراد ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ عام ہے اور یہ اس میں جنس ہے جیسے میں نے پہلے مانا کیا کہ اس میں قریش کو غیرت دلائی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس جب کتاب آئی تو تو انہوں نے اس کتاب پر گواہی دی ہے شاہدن اس میں جنس یعنی ہر گوا مراد ہے تورات پر ہر ایمان لانے والا مراد ہے کہ وہ تورات پر تو ایمان لے آئے اس قرآن کی مثل کتاب یعنی تورات پر وہ تو ایمان لے آئے اور تم تکبر کر رہے ہو تو یا تو شہد شاہدن سے مراد موسیٰ ہیں اور یا شہد شاہدن سے مراد یعنی عام ہے مراد ہر بنی اسرائیل ہے کہ جو تورات کو مانتا ہے تورات کو مانتا ہے اور اسے اللہ کی کتاب وہ مانتا ہے بعض لوگ اور ایک تفسیر وہ یہ ہے کہ شاہد جو عام طور پہ بعض لوگ یہاں پہ کرتے ہیں کہ شاہد, شاہد من بنی اسرائیل اس سے مراد صحابی عبداللہ ابن سلام ہے عبداللہ ابن سلام کہ جو پہلے یہودی تھے اور یہودیت سے وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں لیکن اس پر ایک اعتراض یہ آتا ہے اعتراض یہ آتا ہے کہ یہ یہ مکی صورت ہے یہ صورت یہ مکی صورت ہے اور عبداللہ ابن سلام یہ مدینہ میں اسلام لائے ہیں عبداللہ ابن سلام یہ مدینہ میں اسلام لائے ہیں تو اسی لیے یہ صورت مکی ہے اور عبداللہ ابن سلام تو اس آیت کے نزول کے بعد وہ بعد میں ایمان لائے ہیں تو قرآن ابھی ایک شخص ایمان نہیں لایا اور پہلے یہ اس کی گواہی جو ہے وہ قرآن دے رہا ہے کہ گواہی دی ہے ایک گواہ نے من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے اعلی مثل ہی اس قرآن کی مانند پر یعنی تورات پر فامنا تو پس وہ ایمان لایا یعنی وہ ایمان لایا ہے اس قرآن پر اس کتاب پر اور تم تکبر کرتے ہو عبداللہ ابن سلام وہ ایمان لایا ہے قرآن پر اور تم تکبر اور اعراض کرتے ہو تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ آیت اس پوری صورت میں یہ مدنی آیت ہے باقی ماندہ صورت مکی ہے اور یہ مدنی ہے لیکن ابن جریر کہتے ہیں اور دیگر مفسرین کہ انہوں نے کہ امام شعبی کا قول ذکر کیا ہے اسی طرح مسروق تابعی کا کہ تابعین کہتے تھے شعبی اور مسروق واللہ ما نزلت فی عبد اللہ کہ قسم اللہ کی یہ آیت عبد اللہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی کیونکہ احقاف یہ نزلت بمکہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے و انما اسلم عبد اللہ ابن اور عبداللہ ابن سلام وہ تو مدینہ میں اسلام لائے ہیں دراصل یہ اللہ کے پیغمبر کا وہ مناظرہ ہے اپنی قوم کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں کہ فشہد اموسا عالت طوراتی و محمد ان حضرت موسا نے تورات پر گواہی دی ہے اور رسول اللہ نے قرآن کی گواہی دی ہے اور دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں یہ جو عبداللہ ابن سلام کے متعلق یہ بات ہے تو یہ بخاری میں امام بخاری نے حضرت سعد ابن وقاص کی یہ روایت بھی ذکر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت و شاہد شاہد المبنی اسرائیل یہ عبداللہ ابن سلام کے متعلق یہ آیت یہ نازل ہوئی ہے لیکن یہ یاد رکھیں بعض آیات کے متعلق اور یہ شاول اللہ نے الفوز القبیر میں یہ قائدہ جو ہے تو یہ ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام بعض اوقات ایک واقعے کے متعلق وہ کہہ دیتے ہیں کہ نزلت فی قذا، یہ آیت یہ فلاں کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے تو حضرت سعد کی جو روایت ہے امام بخاری نے جو ذکر کی ہے اس کا مطلب یہ صحابہ عبداللہ یہ سعد ابن بھی وقاص کا مطلب یہ یا جن مفسرین نے اس سے مراد عبداللہ ابن سلام ٹہرایا ہے کہ عبداللہ ابن سلام بھی ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے یہ اللہ کے پیغمبر کے حق ہونے کی شہادت دی ہے اور قرآن کی قرآن کے حق ہونے کی گواہی دی ہے اور یہ بات اصول تفسیر میں یعنی الفوظ القبیر میں شاہ صاحب ان سے پہلے علامہ ابن تیمیہ اور بہت سارے لوگوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ بعض اوقات صحابہ کرام وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آیت یہ فلاں شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص بھی اس آیت کا مصداق ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ آیت اسی کے متعلق یہ نازل ہوئی ہے تو یہ ان چیزوں میں یہ فرق یہ سمجھنا چاہیے کہ نزلت فی قزا ہر جگہ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہی واقعہ اس آیت کا سبب نزول ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بھی اس آیت کا مزداق ہے اور یہ بھی اس کے حکم میں شامل ہے وہ شاہد من بنی اسرائیل اعلیٰ مفلی ہی اور گواہی دی ہے ایک گواہ نے من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے اعلیٰ مثلی ہی اس قرآن کی مانند پر پر یعنی پر وہ تو اپنی کتاب پر ایمان لائے ہیں فا پس وہ ایمان لائے ہیں کہ اللہ کی کتاب پر اکبر تم اور تم تکبر کرتے ہو ان اللہ تو تم تو بڑے گمراہ ہو ان اللہ لایہ دل قوم الظالمین اور بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا قوم ظالموں کو تو اب جب انہیں یہ غیرت دلا دی گئی قریش کو تو قریش نے کہا کہ اگر ہم جانتے ہوتے کہ یہ کتاب یہ کوئی خیر والی کتاب ہے یہ اگر بہتر کتاب ہوتی تو ہم سے یہ غریب اور یہ جو کمزور لوگ ہیں تو یہ ہم سے ایمان میں آگے نہ بڑھتے یہ کیا ہم سے زیادہ عقل مند ہیں یہ تو اقل کے ادھورے ہیں ہمارا یہ قرآن کو قبول نہ کرنا ہی یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن یہ خیر کی کتاب نہیں وہ جو انگریزی میں بھی محاورہ ہے اور اردو میں بھی کہ انگور کٹے ہیں انگور کٹے ہیں یعنی جب قرآن اس کی حقیقت کو سمجھ نہ سکے تو اب اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ اصل میں ہم جب ہم جب قرآن پر ایمان نہیں لائے اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے کالین کفرو لدین اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی کتاب سے لدین آمنو یہاں پہ لدین آمنو اس سے مراد یعنی ان کا ان کے بارے میں یہ کلام ہے لدین آمن ان سے ختاب نہیں ہے للدین آمنو اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی کتاب سے لدین آمنو یعنی مانا یہ نہیں کہ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو ایماند لائے ہیں بلکہ یہاں پہ لدین آمنو ان لوگوں کے حق میں کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ کی کتاب پر ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ کی کتاب پر لوکان خیرم ماسبکون علی کہ اگر ہوتا یہ قرآن خیرن بہتر ما سبکون علیہ تو یہ لوگ آگے نہ بڑھتے ہم سے اس کی طرف یعنی سب سے پہلے ہم اس پر ایمان لائے ہوتے ہم پہلے ایمان لائے ہوتے اور یہ جو غریب لوگ ہیں بلال ہے عمار ہے سہیب ہے خباب ہے اور یہ جو غریب اور نادار لوگ ہیں یہ ہم سے پہلے اور یہ غلام اور یہ لونڈیاں ہم سے پہلے ایمان نہ لائے ہوتے یعنی اتنا یہ تکبر کرتے ہیں وہ ازلم یہ تدوبی ہی وہلم یہ تدوبی ہی اور جب انہوں نے ہدایت نہیں پائی بھی اس قرآن کے ذریعے فصیق نہ قدیم تو جلد ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانا جھوٹ ہے یہ پرانا جھوٹ نہیں بلکہ اگلی آیت میں اس کا جواب دیا جاتا ہے بلکہ یہ پرانی سچی کتاب ہے یہ پرانا جھوٹ نہیں بلکہ یہ پرانی سچی کتاب ہے اور تورات بھی اس بات پر گواہ ہے اور یہ کتاب یہ اسی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے حافظ ابن کثیر نے لوکان ما سبقونا علی اس آیت کے تحت انہوں نے اہل سنت والجماعت کی تعریف ذکر کی ہے اس ملک میں ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں لیکن اہل سنت والجماعت کی تعریف کسی کو آتی نہیں اور برائے نام دعویٰ ہے نام رکھنے سے کوئی وہ وہ والا نہیں ہو جاتا جو جو وہ دعویٰ کر رہا ہے بلکہ اس کے مطابق ایک تو یہ کہ اس کی تعریف سیکھنی چاہیے کہ تعریف کیا ہے حافظ ابن کثیر یہاں پہ اہل سنت والجماعت کی تعریف کرتے ہیں کہ جو حق برس گروہ ہے اہل سن و اس کی تعریف کیا ہے اہل و الجما اور اہل سنت و کون ہیں یہ لوگ فیقول فی الن و قول لم یسبت عن صحابتی فہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہر قول اور فیل جو صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو تو وہ بدعت ہے وہ قول بھی بدعت ہے اور وہ فعل بھی بدعت ہے جو صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی پیغمبر سے دکھاؤ صحابہ کرام سے دکھاؤ اسی طرح آج جو لوگ بعض شرکی یا اقوال وہ ذکر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ بحق کے فلان بحق حق فلان بے فلان بجاہ فلان بحرمت فلان یہ الفاظ صحابہ کرام سے آپ دکھا دیں یا بے برکت فلان یہ الفاظ آپ صحابہ کرام سے دکھا دیں لیکن اور اسی معنی میں دکھا دیں کل قول و فعل لم يثبت عن صحابت فہو بد تو یہ بد آتا ہے اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ کیف استوا الارش اللہ است... کیسے آرش پر مستوی ہے تو امام مالک نے یہی جواب دیا تھا کہ الاستواء و معلوم استواء یہ قرآن سے معلوم ہے والکیف الکیف مجہول اور اس کی کیفیت وہ مجھول ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے وہ سوال بدعت اور اس کے بارے میں یہ پوچھنا یہ بدعت ہے صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر سے یہ سوال نہیں پوچھا تھا کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ ہر قول اور فعل کہ جو صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو فہوا بے تو وہ دعت ہے وجہ وہ ذکر کرتے ہیں بے اس لیے ہے خیرا نہ خیرن لسبقونا اگر وہ نیکی کا کام ہوتا تو صحابہ کرام ہم سے پہلے اس نیکی کے کام کی طرف بڑے ہوئے ہوتے تمہارا تم زیادہ عاشق رسول ہو یا صحابہ عید ملاد النبی اگر یہ عشق رسول ہوتا تو تم سے پہلے حضرت ابوبکر اسے مناتے حضرت عمر اسے مناتے حضرت عثمان اسے مناتے حضرت علی اسے مناتے صحابہ اسے مناتے لم من خصال خسالی اللہ وقد بادر الہا صاب کرام نے نیکی کی کوئی خصلت اور نیکی کا کوئی کام نہیں چھوڑا مگر اس کی طرف وہ لپکے ہیں اور اس کی طرف وہ آگے بڑے ہیں تو یہ اہل سنت والجماعت کی تعریف ہے وظلم یہ تدوبی ہی اور جب انہوں نے ہدایت نہیں پائی انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی اس قرآن کے ذریعے راہ نہیں پائی اس قرآن کے ذریعے تو جلد ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانا جھوٹ ہے یہ پرانا جھوٹ نہیں بلکہ یہ پرانی سچائی ہے ومن قبل ہی کتاب و اور اس قرآن سے پہلے کتاب و حضرت موسا علیہ السلام کی کتاب ہے امام و رحمہ وہ مقتدہ ہے امام وہ پیشوا ہے ورحمہ اور مہربانی اور ہر زمانے میں اللہ کی کتاب وہ امام ہوتی ہے امام کسے کہتے ہیں لیو میں بھی کہ اس کی اقتدا کی جائے اگر وہ کہے کہ جکو تو بندہ جھکے اگر وہ کہتا ہے کہ سجدے میں گرو تو سجدے میں امام کو ان نماز امام و لیوتمبی امام کو امام اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے اور اللہ کی ہر کتاب وہ مقتدا اور پیشوا ہوتی ہے و اور مہروبانی ہے وہادا کتابن اور یہ عظیم شان کتاب مصدق۔ یہ تصدیق کرنے والی ہے اسی کتاب کی لسان عربی ان عربی کی واضح زبان میں فسیح زبان میں غلموں لی کس لیے اللہ نے بھیجی ہے تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو ظلموں کی جنہوں نے ظلم کیا ہے شرک کیا ہے وہ بشرمخسنین اور خوشخبری ہے للمحسنین نے کو کاروں کے لیے اب اسایت میں بشارت ان الدین قالو رب اللہ تم مستقاموں بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے پروردگار ہمارا اللہ ہے اور یہ سورہ حامم سجدہ میں بھی یہ آیت ذکر کی گئی تھی اور سورہ شورہ میں بھی یہ آیت مختصراً ذکر کی گئی تھی سورہ حامی سجدہ آیت نمبر تیس میں تفصیل یہی بشارت ذکر کی گئی تھی یہ صورت خلاصہ ہے اور اسی انہیں باتوں کو یہاں پہ اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے بے شک وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے پروردگار ہمارا اللہ ہے ثم استقامو اس جملے پر ہم نے چاروں خلفائے راشدین سے ہم نے مانا ذکر کیا تھا ثم مستقاموں حضرت ابوبکر صدیق سے بھی ہم نے مانا ذکر کیا تھا حضرت عمر سے بھی حضرت عثمان سے بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی چاروں سے ہم نے یہ مانی یہ ہم نے ذکر کیے تھے سم مستقامو سم مستقامو ہم نے معنی ذکر کیا تھا چاروں خلاف راشدین سے کہ چاروں وہ کہتے ہیں سم مستقامو حضرت ابوبکر صدیق ان سے بھی مانا ہم نے ذکر کیا تھا اور حضرت عمر سے بھی اور حضرت عثمان سے بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی وہاں پہ ہم نے آیت نمبر تیس سورہ حامی سجدہ کے تحت ہم نے وضاحت کی تھی اندین کالو رب ان اللہ بے شک وہ لوگ کالو جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے تم مستقام اور پھر وہ ڈٹ گئے اسی بات پر فلاق و علیہم ولاحم یا زنون تو نہ ہو گڈر ان پر آنے والے وقت کا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت کے پیچھے نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے گزرے ہوئے وقت کے پیچھے یعنی مطلب یہ کہ ان کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اولا ایک آصحاب الجنت یہ لوگ جنتی ہیں خالدین افیہ ہمیشہ ہوں گے اس میں جزا بما مقان یا اور بدلہ دیا جائے گا انہیں بدلہ یعنی یجزون و ان یہ مفعول مطلق ہے اس کا فعل جوزو زو یا یجزون جزا بدلہ دیا جائے گا انہیں بدلہ بما مقان یا عملون بسب اس کے کہ تھے یہ عمل کرنے والے قرآن مجید میں یہ کوئی تیس سے زیادہ مرتبہ کم از کم تیس مرتبہ یہ بار بار آتا ہے کہ انہیں بدلہ دیا گیا بما کانو یاملون بماکان کسی ایک جگہ پہ بھی یہ نہیں ہے کہ انہیں بدلہ دیا گیا بما کانو یہ توسلون بےدوات کہ یہ لوگ نیک لوگوں کا وسیلہ جو ہے وہ پکڑتے تھے یا نیک لوگوں کا وسیلہ انہوں نے بنایا تھا کسی بھی ایک جگہ پہ یہ نہیں ہے بلکہ جنت انہیں دی گئی بدلہ انہیں دیا گیا ان کے اعمال کے کہہ کہ دیجئے پیغمبر ارائے تم خبر دے دو مجھے انکان منعند اللہ کہ اگر ہو یہ کتاب اللہ کی جانب سے اور تم انکار کرتے ہو بھی اس قرآن پر اور گواہی دی ہے گواہ نے ممبنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے مثلی ہی اس قرآن کی مانند پر یعنی تورات پر فعام بس وہ ایمان لایا ہے تورات پر وسطبر تم اور تم تکبر کرتے ہو ان اللہ لایہ دل قوم کافرین بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا قوم کافروں کو وکال اللہ کفردین آمنو اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی کتاب سے ان لوگوں کے حق میں ان لوگوں کے بارے میں آمنوں کے جو ایمان لائے ہیں اللہ کی کتاب پر لوکان خن کے اگر ہوتی یہ کتاب بہتر تو یہ لوگ ہم سے آگے نہ بڑھے ہوئے ہوتے اس کی طرف یعنی اس پر ایمان لانے کی طرف اور جب انہوں نے راہ نہیں پائی بھی اس قرآن کے ذریعے تو یہ لوگ کہتے ہیں ہادائف کن قدیم یہ پرانا جھوٹ ہے یعنی جب قرآن کو نہیں مانا تو ایسے بہانے بناتے ہیں کہ یہ پرانا جھوٹ ہے ومن قبل ہی کتاب و اور اس قرآن سے پہلے کتاب و موسا ادرت کی کتاب امامن وہ پیشوا تھی و اور مہربانی اور یہ کتاب آزیمشان کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان گزشتہ کتابوں کی عربی کی واضح زبان میں لیون دلالدین تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے شرک کیا ہے غیروں کو پکارتے ہیں اور خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے قرآن یہ انذار بھی ہے اور یہ بشارت بھی ہے اندی نالو بشارت بے شک وہ لوگ کے جو کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے اور پھر وہ ڈٹ گئے اس عقیدے پر فلاخوفن علیہم اللہ یا تو نہ ہو گڈر ان پر آنے والے وقت کا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے گزرے ہوئے وقت کے پیچھے یہ لوگ جنتی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے سدا رہیں گے فیحا ان جنتوں میں اور بدلہ دیا جائے گا انہیں بدلہ اب اب اس کے کے تھے یہ عمل کرنے والے واخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین